نحمده ونسلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العليج العزيم إن الله وملائكة روج صلون على النبي يا أيها الذين آمنا صالح عليه وسلمين تسليما صلى الله على النبي رمه جباله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيبي يا رسول الله الصلاة وسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المسلمين الصلاة وسلام عليك يا خاتم الأنبياء والمرسلين اجمائن ربیع العبالشریف کی آمد اور اس کے ساتھ ساتھ اہل ایمان مسلمانوں نے ولادت باسعادت کے اس مہینے میں جوش و خروش اہل و عقیدت اور اہل محبت کی جانب سے نہایت تُس کو احتشام کے ساتھ اپنی عقیدت اور اپنی الفت کا اظہار کرنے کے لیے طرح طرح کی تیاریاں کہ کہیں چراغاں کہیں جو ہے وہ جھنڈیاں کہیں جو ہے کمکمیں قم قرضے کے اس طرح کے اہتمام مسلمان اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے اس کی تیاریوں میں مصروف عمل نظر آ رہے ہیں اور کیوں نہ ہو کہ یہ آمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مہینہ ہے اور اس ذاتِ قدسی صفات کے ظہور کا مہینہ ہے کہ جس کے باعث یہ کائنات وجود میں آئی ہے اور یہ کائنات کے ساد و سامان یہ کائنات کی آرائشیں یہ سب اسی ذات مقدس کے لیے بنائی گئیں ظاہر کی گئیں اور پھر یہ کہ اللہ رب العزت نے اپنے کرم اور اپنے فضل سے ہمیں ان کا امتی بنایا اس رحمتیں بار تبارک وطلا کہ توفیل ہمیں اس نبی یاخلما صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف تعا فرمایا تو بات دراصل یہ ہے کہ یہ بڑی سعادت اور بڑی خوش قسمتی اور بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہم نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتیوں میں شامل ہیں یہ شرف اور یہ مجد اور یہ خوشبختی کوئی معمولی نہیں بلکہ اس کی خواہش تو انبیاء ثابتین بھی کرتے رہے کون سا ایسا نبی جو ہے وہ گزرا ہے کہ جس نے نبی الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی ہونے کی تمنا نہیں رکھی اور انہوں نے اس کا اظہار اپنے اپنے عہد مبارک میں فرمایا اور اپنی اپنی امتیوں کے سامنے جو ہے اس بات کا بیان کیا اور محفلیں منعقد کیں اپنے امتیوں کو جمع کیا اور ان کے سامنے جو ہے ان تمام باتوں کا اظہار فرمایا سرکار دعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ فرمایا کہ لن لو ان نموسا کان یو کان وسیاں کہ اگر آج موسا علیہ السلام بھی یہ دن پاتے تو ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں تھی اس بات کے کہ وہ میری پیروی کرتے تو یہ کتنا بڑا مقام اور کتنا عظیم الشان جو ہے یہ مرتبہ ہے اور کتنی سعادت کی یہ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس شرف سے نوازا ہے کہ ہم نبی آفر السلمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی اس پر ہم جتنا فخر کریں جتنی خوشی منائیں جتنی عقیدت کا اظہار کریں وہ کم ہے وہ اس میں کوئی جو ہے یعنی اسراف نہیں ہے کوئی اس میں جو ہے ایسی بات نہیں ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ جناب یہ بیجا ہے یہ جو ہے فضول خرچی ہے یہ جو ہے اس اس کے زمرے میں آتا ہے ایسا ہرگز نہیں ہے ایسے عظیم الشان اور ایسے علل العزم مرتبہ حامل نبی کے ہم امتی ہوئے تو پھر کیوں نہ ہم جو ہے اس کا اظہار کریں کیوں نہ ہم جو اپنی مسرت اور اپنی شادی شادمانی کا اظہار کرنے کے لیے یہ اہتمام کریں یہ عین ایمان اور عین سعادت ہے سرکار دعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باس عادت کے موقع پر ہم اور آپ مختلف طریقے سے اس کا اظہار کرنے کے لیے جو ہے وہ محفلیں جل سے جلوس منعقد کرتے ہیں یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے یہ بہت بڑا جو ہے کچھ نصیبی کا مقام ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس موقع پر عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس متبرک موقع پر ہمیں اس بات پر بھی غور کرنا چاہیے کہ ہم جن کی الفت اور محبت و مبت میں یہ محفلیں سجاتے ہیں آپ کی نعتیں سنتے ہیں پڑھتے ہیں سناتے ہیں سنتے ہیں اور یہ جلسے اور یہ جلوس ہم کرتے ہیں تو کیا ہم جو ہیں ان کے فراہمی ان کے ارشادات عالیہ اور بھی دھیان رکھے ہوئے ہیں ہم کبھی یہ غور کرتے ہیں کہ اس نبی عبد الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا تھیں آپ نے کیا کیا اشاعت فرمائے ہمیں جو ہے معاشرت کے اصول کیا بتلائے ہمیں جو ہے حاکمیت کے اصول کیا کیا جو ہے وہ بیان فرمائے ہیں اور ہمیں جو ہے معیشت کے اصول کیا جو ہے بتلائے ہیں اور ہمیں جو ہے اپنے پڑوسیوں کے کیا حقوق جو ہے بتلائے ہیں ہمیں اپنے والدین کے کیا حقوق بتلائے ہیں ہمیں عزیز و اقارب رشتوں رشتے داروں اور ہمیں اپنی بیویوں کے کیا حقوق جو ہے بتلائے ہیں ہمیں ان باتوں پر بھی غور کرنا ہوگا یہ بڑی عجیب عجیب و غریب بات ہوگی کہ ہم جن کی محبت و عقیدت میں یہ سب کچھ کریں ایسے عظیم الشان جلوس نکالیں ایسے عظیم الشان ہم جلسے منعقد کریں ایسے ایسا عظیم الشان ہم چراغا کریں یقیناً یہ باعث اجر ہے لیکن اگر ہم ان کی تعلیمات سے انحراف کریں تو یہ بڑی ہی بدبختی ہوگی ہمیں جو ہے ان باتوں پر بھی غور کرنا ہوگا ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ نبی آفر اسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآن کی تعلیمات اور قرآن کی روشنی میں ہمیں کیا دن میں ہم پر کتنے ایسے مرحلے گزرتے ہیں کہ ہم اس برائی کا ارتکاب کرتے ہوئے ہوتے ہیں سرکار دعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حسد کی مذمت فرمائی ہم ذرا غور کریں کہ دن میں ہم پر کتنی منزلیں ایسی آتی ہیں کہ ہم اس پر عمل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جب سامنے ہوتے ہیں تو بڑے جو ہے جناب ہس مخت طریقے سے ایک دوسرے سے مل مل رہے ہوتے ہیں ہاتھوں میں ہاتھ دیے ہوئے ہوتے ہیں اور ایسا لگتا ہے سامنے جب ہوتے ہیں تو یعنی ظاہری شکل و صورت سے ہم با یزید بستامی سے بھی بہتر نظر نظر آتے ہوں گے لیکن جب ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں تو یزیر سے بھی زیادہ ہمارا دل جو ہے وہ سخت ہوا ہو چکا ہوتا ہے ہمیں اس پر بھی غور کرنا ہے جہاں ہم حضور کے نام کی محفلیں محفل میلات منعقد کرتے ہیں جہاں جو ہے ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت اور ان سے محبت اور عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے ہم لنگر تقسیم کرتے ہیں ہم بڑے بڑے جو ہے کمکمیں لگاتے ہیں ہم بڑے بڑے بڑی بڑی جھالریں لگاتے ہیں وہاں ہمیں اس بات پر بھی غور کرنا چاہیے کہ ہم جو ہیں ہم کا کہیں اس برائی میں تو نہیں جو ہے وہ ملوث ہو چکے ہیں کیا ہم جو اس برائی کا ارتقاب تو نہیں کر رہے ہوتے ہیں تو اگر ہم یہ غور کر لیں اور اپنے غریبانوں میں جھانک لیں اور ان برائیوں کو ترک کر کر اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اگر ہم جو ہیں جو عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک موقع پر یہ پروگرام منعقد کریں تو پھر یہ نور اعلیٰ نور ہوں گے سرکار تو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا ہمیں یہ نہیں بتلایا کہ جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی رانت ہے کیا قرآن کریم میں یہ شاید نہیں فرمائے گیا اللہ نت الحیل کاسبین کہ اللہ کی لعنت ہے جھوٹوں پر پھر اگر ہم درو کوئی اور کس بیانی اور جو ہے چھوٹ جو ہے زبان سے بولتے رہیں اور پھر جو ہے ہم جو ہے جناب عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے موقع پر محافل میلاد میں بھی ہم شریک ہوں جلسے اور جلوس میں بھی ہم شریک ہوں تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے یعنی کیا کہ محفل میلاد بھی ہم منعقد کریں ان میں شریک بھی ہوں اور اس کا اہتمام بھی کریں اور جناب تعلیمات سے روگردانی کرتے رہیں جھوٹ بولتے رہیں اور جھوٹی اور گندی سیاست ہم کرتے رہیں کیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حاکمیت کے اصول نہیں بتلائے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے, نے اشاد فرمایا کہ یہ جان لو یہ یقین کر لو کہ حاکم اعلیٰ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے اور انسان زمین پر جو ہے اس کا نائب ہے تو اس کو اسی طرح سے جو ہے نائب بن کر ہی جو ہے احکامات پر عمل کرنا چاہیے کیا سرکار دعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں معاشرت کے طرز اصول کی جو ہے ہمیں جو ہے وضاحت نہیں کی کیا آپ نے جو ہے معاشرت کے اصول ہمارے سامنے نہیں بیان فرمائے کیا ایک دوسرے کے حقوق نہیں بیان کیے ہیں کیا ایک دوسرے کے حقوق سے جو ہے عملاً ہمارے سامنے جو ہے اس کا مظاہرہ نہیں کیا ہے تو ہمیں غور کرنا ہے اور ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم کسی کے حقوق تو غصب نہیں کر رہے ہیں ہم کسی کے حقوق تو طلب نہیں کر رہے ہیں لیکن ہم عملاً جو ہے ہمارا مظاہرہ اس تمام تعلیمات کے برخلاف ہوتا ہے ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہمیں ان تمام جو ہے تو اس کو احتشام کے ساتھ جو ہے محافل وغیرہ منعقد کرنے کے ساتھ ساتھ ان تمام باتوں پر بھی غور کرنا ہوگا جہاں تک سرکار دعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آبودی کے موقع پر خوشی, خوشی, خوشی کا اظہار ہے مسرت و شادمانی کا جو ہے وہ اعلان ہے یہ اپنی جگہ پر بالکل درست اور بین جو ہے سعادت ہے اس میں کہیں جو ہے ایسی بات نہیں ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ ان میں شریک وواہتے ہیں ایسا ہرگز نہیں ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کی پیش بہا نعمت اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی اس کائنات کے لیے رحمت ہے مما صلہ رحمۃ عالمی کہ آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے ہمیں جو ہے اس آیت کی روشنی میں غور کرنا ہے اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس رحمت للعالمین کے امتی ہیں اور رحمت للعالمین کے امتی ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ کی امت کے لیے زحمت تو نہیں بنے ہوئے ہیں سرکار تو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی تو کائنات کے لیے رحمت ہم اسی رحمت للعالمین اسی ذات گرامی اسی اسی رحمت والی ذات کے ہم امتی ہیں ان کے ہم آپ اپنے آپ کو غلام کہتے ہیں اور ہماری زبانیں نہیں تھکتی ہیں کہ ہم آپ کے غلام ہیں ہم آپ کے غلام ہیں ہم آپ کے شیدائی ہیں ہم آپ کے جو ہے وہ خدائی ہیں ہم آپ کی ذات پر اور آپ کی محبت سے جان نثار کرنے والے ہیں ہم اپنا مال تھن تن اولاد سب قربان کرنے والے ہیں ہم جو ہے وہ اپنے وطن کو جو قربان کرنے والے ہیں ہم جو ہے سب کچھ جو ہے وہ آپ کے ذاتِ مقدسہ پر جو ہے نثار کرنے والے ہیں یہ سب کچھ کہیں یہ بلند باغ دعوے کریں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جناب ہمارا وجود دوسروں کے لیے جو ہے زحمت اور کلفت کا باعث ہو تو یہ سب ہمارے محض جو ہے زبانی دعوے ہیں یہ کھوکھلے جو ہے وہ دعوے ہیں یہ کھوکھلے نعرے ہیں جب تک کہ جو ہے ہماری سیرت اور ہماری صورت ہمارا ظاہر اور باطم جب تک سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ہمارا اس پر عمل جو ہے ہمارا نہیں ہو جاتا ہے اس وقت تک جو ہے یہ ساری بات یہ سارے امور جو ہیں وہ رسمی کہلائیں گے ان کی ایک حیثیت جو ہے صرف جو رسومانہ ہوگی اگر ہمیں جو ہے ان تمام جو ہے وہ انتظامات اور تمام انسرام اور تمام اہتمام کو حقیقی روح دینا ہے اور حقیقی روح جو ان میں ڈالنی ہے تو پھر ہمیں جو ہے ان تمام جو ہے تعلیمات کو سرکار دعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فرامین اور ان ارشادات عالیہ کو ہمیں جو ہے اپنی زندگی میں معمول بنانا ہوگا کیا ہم اور آپ جو ہیں اخبارات میں پڑھتے نہیں رہتے ہیں ہم جو ہے اخبارات میں ہم جو ہیں وہ مقتولین کی فہرست نہیں پڑھتے ہیں تو یہ کیا جو ہے یہ کافر ہوتے ہیں جن کا خون بہایا جاتا ہے کیا جو ہے ان کا خون بہانے والے جو ہیں وہ ان کا اسلام سے تعلق نہیں ہوتا ہے اور کریں کس قدر جو ہے شفاقی ہے کس قدر جو ہے وہ اسلام سے عمل جو ہے روگردانی ہے کہ اسلام تو یہ کہے کہ جس نے کسی مسلمان کسی ایک نفس کو کسی ایک جان کو قتل کیا فقا انما قتل سے جمی اس نے گویا کہ سارے انسانوں کو قتل کر ڈالا ہے ساری انسانیت کا خون کر دیا ہے لیکن کس قدر افسوس کی بات ہے کہ اسلام کا نام لینے والے حضور کا امتی کہلانے والے حضور کا کلمہ پڑھنے والے ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہے ہیں ایک دوسرے کا مال چھین رہے ہیں ایک دوسرے کا حق ہے وہ چھین رہے ہیں یہ کیا اسلام کی یہی تعلیمات سرکار گزری ہوئی امتوں سے, کہ عمال سے بھی زیادہ کبھی اور زیادہ اخبا ہو چکے ہیں ہم اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے ہی ان بھائیوں کے جو بیمار ہو جاتے ہیں ان کے لیے جو دوائیں استعمال کی جاتی ہیں اپنے ہی ہاتھوں سے ان دواؤں میں جو ہے جناب ملاوٹ کر رہے ہو اپنے ہی بھائیوں کی جو غذا ہے اس غذا میں ایسی ایسی ملاوٹیں کر رہے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسی ملاوٹیں ایسی حرکتیں جو ہیں عمم سابقہ میں کسی نے سوچی بھی نہیں ہوں گی جو آج ہم ان کا یعنی عملن جو ہے یعنی جو ہے وہ برملا جو ہے ہم عمل کرتے ہوئے اس کے جو ہے اپنے مسلمان بھائیوں کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں. یہ سب کچھ کس لیے ہو رہا ہے یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم رات و رات امیر و کبیر بن جائیں ہم اپنا نام جو ہے بلند کریں ہماری شہرت ہو کہ ہم ایسے امیر و کبیر ہیں اور اس طرح کی اور بہت سی باتیں ہیں میں کیا کیا عرض کروں عملن جو ہے دیکھا جائے تو ہماری حالت اتنی ناگفتاب ہو چکی ہے کہ ہم گرو زمین پر جو ہے وہ باقی رہنے کے مستحق ہی نہیں ہیں یہ تو اللہ کا کرم اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے, کاملہ کا وسیلہ اور ان کی رحمت اور ان کی ذات گرامی کا جو ہے ہم پر سایہ ہے کہ آج ہم جو ہیں وہ تمام تر بدعمالیوں کے باوجود بھی ہم اللہ کی گرفت سے بچے ہوئے لیکن قدرت ہمیں جو ہے وہ کسی نہ کسی صورت سے اور کسی نہ کسی جو ہے وہ رنگ میں ہمیں جھنجوڑتی رہتی ہے ہمیں جو ہے دعوت فکر دیتی رہتی ہے لیکن ہم ہیں کہ ہمارے سروں پر بھی نہیں رینگتی ہے یہ با با یہ ہماری شکاوت قلبی ہے یہ ہمارے ایمانوں کی کمزوری ہے کہ ہم جو ہیں پھر بھی جو ہے آہ اثر آہ جو ہے وہ پذیر نہیں ہوتا ہم اثر قبول نہیں کرتے ہم جو ہے ان باتوں کا اثر نہیں لیتے ہم ان کلفتوں اور ہم ان عالم و تکالیف کا کوئی جو ہے اپنے دل میں جو ہے اثر قبول نہیں کرتے ہیں یہ اس لیے ہے کہ ہمارے دلوں پر سیاہی بدعمالیوں کی وجہ سے فسق و فجور اور نافرمانیوں کی وجہ سے اس قدر جو ہے وہ چھا چکی ہے بلکہ اس کی تہہ جم چکی ہیں کہ قرآن و حدیث کا ہم پر کچھ اثر نہیں ہوتا ہے یہ ہمیں جو ہے سوچنا ہے ہمیں غور کرنا ہے اور اس متبرک اور مبارک مہینے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تشریف آبری کے موقع پر ہمیں جو ہے تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھنا ہے اس پر غور کرتے ہوئے اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے اور ہمیں یہ عہد کرنا ہے کہ دنیا جو کچھ بھی کچھ کرتے رہے ہم دنیا کے پیچھے نہیں ہیں ہم جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کے دامن کو ہم تھامے ہوئے ہیں ہم عملاً اس کا مظاہرہ کریں گے عملاً اس کا ثبوت دیں گے جہاں تک اس ماہ مبارک میں خوشی اور مست کے اظہار کا تعلق ہے اور مختلف طریقوں سے الحمدللہ مسلمانان عالم جو ہے خوشی و مسدت کا اور شادمانی کا اظہار کرتے ہیں یہ عین سعادت ہے یہ بڑی جو ہے سعادت کی بات ہے اور یہ کچھ نصیبی سمجھنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس نے ہمیں یہ سوچ عطا فرمائی جس نے ہمیں جو ہے یہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائی جس نے ہمیں یہ عقیدہ مرحمت فرمایا ہے کہ جناب یہ یہ جھنڈے اور یہ جناب کم کمیں اور یہ محافل یہ کوئی معمولی بات نہیں یہ وہ محافلیں ہیں اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود جو ہے اس کا اہتمام فرمایا اللہ رب العزت نے خود اس پر عمل فرمایا قرآن کریم اس پر گواہ ہے انبیاء عالیہ السلام کی سیرت اور ان کے ان کے جو ہے کارنامے اور ان کی ان کی تاریخ پڑھیں تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلکہ ایک لاکھ چوبیس ہزار یکم و بیشمبر دنیا میں جو تشریف لائے ان سب نے جو ہے اس پر عمل کیا ہے قران کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ و اذ اخذ الله ميثاق النبیین لما اادیتکم من کتاب کہ یاد کرو جب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبیوں سے میثاق لیا عہد لیا اور ان سے جو پیمان لیا اور عہد و پیمان جو صرف عہد و پیمان ہی نہیں بلکہ بڑے مؤکد انداز سے بڑے تاکیدانہ انداز سے جو یہ عہد و پیمان لیا لما من کتاب اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہ السلام کو اپنے سامنے رونق افروز فرمایا انبیاء علیہم السلام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جل گر ہوئے اللہ کی شان ہے اللہ قادر مطلق ہے ابھی یہ دنیا نہیں بنی ابھی یہ کائنات معلی سے وجود میں نہیں آئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کاملہ سے ان نفوس سے قدسیہ اون جو ہے ذات کے جو منصب نبوت پر فائز ہونے والے تھے اس کائنات کے بنانے سے پہلے ان کو اپنے سامنے حاضر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے یہ کوئی بعید بات نہیں ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابھی پیدا نہیں ہوئے اور ان کو اپنے سامنے جو ہے حاضر فرما لیا تو یہ میری اور آپ کی سوچ کی بڑی ناقص جو ہے کارکردگی ہوگی کہ ہم جو یہ سوچنے لگ جائیں تو جس نے ہمیں یہ وجود بخشا اس کے لیے کیا مشکل ہے سارے انبیاء علیہم السلام سارے رسولان نظام کو سامنے جلوہ گر فرمایا ان کو حاضر فرمایا اور ان کے سامنے یہ بیان فرمایا لما آتے ہی تو کم من کتاب کہ اے میرے انبیاء اور اور میرے رسولان نظام جب تم اے میں کتاب مرحمت فرماؤں فرماؤں وہ اور نبوت عطا فرما سما جاکم رسول پھر تمہارے پاس ایک عظیم الشان اور علب مرتبت والا رسول جو ہے تشریف لائے رسولن لما پھر جو ہے وہ رسول تو تصدیق کرے اس کی کہ جو تمہارے ساتھ ہے کیا فرمائے لتمین بھی تو تم ضرور بے ضرور ایمان لاؤ گے وہ اور تم سب ضرور بے ضرور ان کی اعانت کرو گے اپنے اوپر لیا تم نے یہ سب جو ہے اقرار کیا اور یہ میرا ذمہ جو تم پر ہے تم نے مان لیا مشری قالو اقررنا سب نے جو ہے بیق وقت بیق زبان ہو کر یہ کہا کہ ہم نے اقرار کیا ہم نے ایمان لائیں گے اور ہم جو ہے ضرور اس کی آنت کریں گے اور ہم ہم نے اس کا اقرار کر لیا فرمایا کہ, فرمایا کہ تم جو ہے گواہ ہو جاؤ اور, اور اس بات کے تم ایک دوسرے کے آپس میں گواہ بن جاؤ اسی پر اتفاع نہیں فرمایا فرمایا کہ میں بھی تم پر جو ہے گواہ ہوں میں بھی تم پر جو ہے وہ گواہ ہو گیا ہوں میں تمہارا گواہ بن گیا ہوں تم خود بھی ایک دوسرے کے گواہ بن گئے اور میں بھی تم تمہارا گواہ بن گیا ہوں اب آپ دیکھیے کہ اس آیت میں اللہ تبارک بطالی نے کتنے معقد انداز میں نبیوں سے یہ عہد لیا تو کیا یہ عہد لیا جانا جو ہے اس بات کا اظہار نہیں ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کیسے محبوب ہیں کیسے پیارے ہیں انبیاء اور بھی بھیجے لیکن ان کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دنیا میں مبوض فرمائے جانے سے پہلے ہی ان کے لیے یہ اہتمام ہو رہا ہے کہ یوم ال میں ہیں محفل ہو رہی ہے اور یہ اللہ تبارک وطالیہ امبیا علیہ السلام کے سامنے یہ سب کچھ جو ہے بیان فرما رہا ہے بے خاموش رہیے بیان ہو رہا ہے آپ لوگ جو ہے واپس میں باتیں کرتے ہیں. اچھا نہیں لگتا ہے مجھے بہت ادب کے ساتھ میں کہوں گا یہ بہت معیوب بات ہے توجہ میری جو ہے وہ ادھر ادھر ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک وطالعہ نے جو ہے امبیا علیہم السلام سے یہ عہد لیا اب اس میں کتنے کتنی طرح سے تاکیدیں فرمائی دس دس طرح سے تاکید فرمائی یعنی صرف جیب بیان فرما کر نہیں فرمایا کہ تمہارے پاس میرا رسول تشریف لائے یہ صرف اتنا جو نہیں فرمایا بلکہ فرمایا کہ جب رسول تمہارے پاس تشریف لائے تو فرمایا کہ ایک تاکید تو یہ فرما دی اس تاکید میں بھی تاکید یہ نہیں فرمایا کہ ضرور تم ایمان لاؤ گے بلکہ اس کے اندر اب میں صرفی حوالے سے یہ بات کرتا ہوں کہ صرف لام اس لام جو آپ پڑھتے ہیں جس پر زبر ہے اس کے معنی ہے ضرور اس کو ہر پہ تاکید کہا جاتا ہے اسی پر اتفاع نہیں فرمایا بلکہ پھر آخر میں آپ پڑھتے ہیں نون تشدید والا اس کو صرف کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے نون ستیلا نون ستیلا جس جس میں یعنی تاکید اور بھی زیادہ پیدا ہو جاتی ہے ایسے موقع پر اور پھر تاکید کے لیے نون بھی ایک تو یہی نون ہے تشدید والا شد والا نون ایک اور نون بھی ہوتا ہے جس پہ شد نہیں ہوتی جس پر تشدید نہیں ہوتی بلکہ اس پر سکون ہوتا ہے اس کو صرف کی اسلام میں کہتے ہیں خفیفہ تو تاکید کے نون جس سے تاکید پیدا ہوتی ہے صرف کی اسلام میں دو کہلاتے ہیں نون سکیلا اور نون خفیفہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نون ثقیلا کا ذکر فرمایا نون، یعنی بہت تاقید، تاقید ہی تاید تاکیدی قسم والا نون جو ہے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا تو تاکید در تاکید پھر اس کے بعد جو ہے فرمایا بھی ولط انسر اس کے فوراً بعد ہی یعنی ابھی یہ عہد و پیمان لیا جا رہا ہے انبیاء علیہ السلام نے ابھی کچھ جو ہے اظہار نہیں فرمایا اس کے فوراً ہی متصلی فرماتا ہے آ کیا جیسے ہم کسی سے گفتگو کرتے ہیں بھائی تم میری یہ بات مان لو اور تم یہ میری بات تسلیم کر لو پھر آپ فوراً ہی یعنی اس کے بولنے سے پہلے ہی اس سے کہتے ہیں کیا, تو کیا تم نے تسلیم کیا کیا تم نے جو ہے مانا یہاں جو بولنے کی گنجائش نہیں دی گئی اس میں اس بات کا اظہار ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اتنا بھی پسند نہیں فرماتا کہ ان کو مہلت دی جائے بلکہ اس کے بعد اور تاکید تم تم کا اور فرماتا ہے جناب وہ بیان اور سلسلہ جو ہے وہ جاری وہ اخسط مالا مشری تم نے اقرار کر لیا تم نے میری بات کا ذمہ اپنے اوپر لے لیا پھر اس کے بعد فوراً فرمایا فرش تو یہ سب تمام تاکیدات جو ہے شروع پھر فرش پھر ان کو انبیاء کو ایک دوسرے پر گواہ بنایا جا رہا ہے اور پھر اسی پر اتفاق نہیں کیا جا رہا بلکہ فرمایا جا رہا ہے وہانا شاہدین اور یاد رکھو کہ میں بھی تمہارے ساتھ جو ہے خود گواہوں میں سے ہو گیا ہوں اللہ اکبر انبیاء عالم السلام جو جن کی ذات گرامی بالکل معصوم وہاں تو صرف ایک آڈر ہی کافی تھا ایک حکمی کر دینا کافی تھا کہ میرا رسول آئے تو تم ان پر ایمان لاؤ اتنا فرما دینا ہی کافی تھا لیکن نہیں بلکہ جو ہے اس پر اس قدر تاکید فرمائی جا رہی ہے تو اس سے پتا چلا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت اور تشریف آوری جو ہے یہ کسی عام کی ولادت نہیں ہے لوگ اور اس کے عام بندے تو ان کا تو کچھ کوئی بات کہنے کا مقام ہی نہیں ہے انبیاء علیہ السلام کی دنیا میں اور بھی تشریف لائے لیکن ان کی تشریف آوری کے لیے ایسا اہتمام نہیں ہوا ایسا بیان نہیں ہوا جس سے یہ ثابت ہوا کہ سرکار دعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آبری دنیا میں بڑے مراتب کی حامل ہے بڑی سعادت کی بات ہے اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیے کہ اہل ایمان پر سرکار دعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری کو جو اپنا احسان جو ہے وہ قرار دیا ہے۔ اسی لیے تو میں اللہ تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ بندوں کو تو آپ چھوڑیں بند... لیکن میں تو آپ کو یہ بتلاؤں گا کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کیسا اہتمام ہوا ظاہر اور باطن میں اس طرح سے جو ہے اس کا اظہار ہوا دیکھنے والی آنکھوں نے دیکھا بیان کرنے والی زبانوں نے بیان کیا جس نے مانا اس نے اپنا ہی بھلا کیا اور جس نے انکار کیا اس نے اپنا ہی نقصان کیا ہے تو حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنا فرماتی یہ تو بہت سی باتیں کہی جا سکتی لیکن میں موٹی سی باتیں جو ہے کرنے کی کوشش کرتا ہوں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی انہا کا بیان ہے آپ کی والدہ ماجدہ بیان فرماتی ہیں فرماتی ہیں کہ جب نبی الزمان صلی اللہ تعالی ولادت ہونے والی تھی تو میں نے دیکھا کہ ایک جھنڈا خان کعبہ پر آویزا ہے دوسرا جھنڈ میرے سامنے سے تمام حجابات اٹھا لیے گئے کائنات میرے سامنے تھی میری نظر جب خان کعبہ پر پڑی تو میں نے دیکھا کہ ایک جھنڈا خانہ کعبہ پر نصب ہے دوسرا جھنڈا جو ہے میرے گھر پر لہرا رہا ہے اور تیسرا جھنڈا جو ہے بیت المقدس پر جو ہے وہ ہے وہ اڑ رہا یہ سب کیا تھا یہ سب جو ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے فرشتوں کے ذریعے جو ہے یہ اہتمام جو ہے وہ کرائے جا رہے تھے حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے اس موقع پر جو ہے تین جھنڈے اپنے ساتھ لیے تو ایک جھنڈا خان کعبہ پر نصب فرمایا تھا ایک جھنڈا حضرت سیدنا آمنا رضی اللہ تعالی عنہا کے مقدس گھر پر جو ہے وہ آویزہ فرمایا تھا اور ایک جھنڈا جو ہے حضرت بیت المقدس میں جو ہے وہ نصب کیا گیا تو یہ سب جو ہے اس سے پتہ چلا کہ یہ سب سنت ملائقہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت اس طرح سے جو ہے سرکار تو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آبری کے لیے یہ تمام اہتمام اور یہی نہیں بلکہ فرمایا کہ ایسی روشنی میں نے دیکھی کہ مکت المکرمہ سے لے کر سر زمین روم تک کیسر و روم تک تمام جو ہے کیسر و روم کے محلات جو ہے میرے سامنے جو ہے وہ روشن ہو چکے تھے یہ سب روشنی یہ سب کیا تھی یہ قدرت کی طرف سے ایک قسم کا چراغا تھا تو میں دعوت فکر دوں گا ان حضرات کو کہ جو اپنے آپ کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی کہتے ہیں اور اپنے آپ کو ان کا غلام کہتے ہیں تو پھر جو ہے ہمیں غلامی کا ثبوت دینا ہوگا کیا جو ہے یہی غلامی ہے کہ ہمارے یہاں بچے کی پیدائش ہو تو ہم طرح طرح کے اہتمام کریں ہمارے یہاں شادی اور کسی خوشی کا موقع آئے تو ہم اپنے اپنی حیثیت اور اپنی استداعت کے مطابق اس کا اظہار کریں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آبری ہو جو ہمارے لیے رحمت تو کیا ہم ان کی تشریف آبدی کی خوشی میں کیا اپنے گھروں پر ایک جھنڈا بھی نہ لہرائیں ہم جو ہے اپنے گھروں پر جو ہے ایک کم از کم جو ہے ایک بلب بھی جو ہے وہ اے مزید, اے مزید جو ہے وہ نہ جلائیں ہمیں غور کرنا ہمیں ٹٹولنا ہے ہمیں ہمیں ان کم عقلوں کی باتوں پر جو ہے وہ نہیں جانا ہے کہ جناب اس میں تو یہ ہے اس میں تو یوں ہے پہنے دیجئے یہ ربیع اقبال شریف جو ہے اسی بات کو ظاہر کرنے کے لیے آتا ہے کہ کون جو ہے وہ ان کا وفادار غلام ہے اور کون جو ہے ان کا غدار ہے کون ان کا جو ہے وہ وفا شعار ہے ہمیں جو ہے وفا شیعاری پر عمل کرنا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفی کی فرمائے بخر دعوانا الحمد للہ رب العلم